یقون علین مشقید آہ جو نا معلے ہی اصل میں یوں ذہن میں رکھیے کہ جو صلاح حدیبیہ ہوئی تھی اس کو خود قریش کے حلیف قبیلے نے توڑ دیا اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج سیرت میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ ابو سفیان جو سردار ہیں مکے کے وہ آئے ہیں چل کر یہ درخواست لے کر کہ حضور اس صلاح کی تجدید کر دیجیے حضور نے تجدید نہیں کی سفارشیں بھی کروائیں انہوں نے جو بھی کروا سکتے تھے حضرت علی سے کوشش کی اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وہ حضور کی زوجہ محترمہ تھی وہاں گئے انہوں نے بھی کوئی حوصلہ نہ دیا بلکہ وہاں تو واقعہ اور ہو گیا کہ وہ گئے اپنی بیٹی کے ہاں حضور کا بستر بچھا ہوا تھا بیٹھنے لگے تو امر حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اب بھرا ٹھہریے وہ ٹھنڈک کر کھڑے رہ گئے تو بستر طے کر دیا اب بیٹھ جائیے اب یا سردار قریش انہوں نے کہا کہ یہ بستر میرے لائق نہیں تھا یا میں اس بستر کے لائق نہیں تھا حضرت ام حبیبہ فرماتی ابا جانا آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں یہ نبی کا بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں آپ مشرک ہیں اب کیا کہیں ان سے سفارش کرو گے معلوم کہ وہ ساری بے تو تھے اس لیے کہ بیٹی سے سفارش کروا دیں گے تو شاید زبان میرا کھل سکی ہو اس وقت ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ چی میں گویاں کی ہو کہ دیکھیے اچھی بات نہیں ہے صلاح اچھی بات ہوتی ہے اب یہ قریش کا سردار آیا ہے گڑ گڑا رہا ہے سفارشیں کروا رہا ہے تو صلاح کر لینی چاہیے کیوں صلاح نہیں کر رہے حضور اس کو پس منظر میں رکھیے تب یہ آئے آپ کے سمجھ میں آئیں گے کیفائی یقینشرقین احد اللہ کیسے ہو سکتا ہے مشرقین کے لیے کوہد اللہ کے نزدیک وائند رسول اس کے رسول کے نزدیک الیند تم ان المسد الحرام سوائے ان کے جن کے, کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے پاس صلاح ادے فمستقابو رکھو فستقیب رہ تو جب تک وہ اس پر قائم رہے سیدھے رہے تمہارے لیے تم بھی قائم رہو سیدھے رہو ان اللہ یحب المتقین لیکن اللہ تعالی متقیوں کو پسند کرتا ہے یعنی جب تک انہوں نے نہیں توڑا تھا معاہدہ ہم نے بھی پیروی کی ہم نے اس کی پوری جو ہے پوری پوری, پوری پابندی کی لیکن یہ کہ اب جب کہ ان کی طرف سے یہ توڑا جا چکا ہے تو اب کوئی دباؤ نہیں ہے کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے کہ لازمن معاہدے کی تجدید کی جائے اب صورتحال کو دیکھنا ہے حضور کو پورا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب ان مشرقین میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے تو معاہدے کا مطلب کیا ہوتا کہ کفر اور شرک کو ایک فریش لیز آف ایگزٹینس دے دیا جائے دس سال کے لیے اگر معاہدہ کر لیں دس سال کے لیے کفر کے ڈنکا بجائے گا حرم کے اندر اور مکے کے اندر تو حضور کو پورا اندازہ تھا اس لیے آپ نے تجدید نہیں کی کیسا وہ گھروا گئے کیسے جبکہ اگر وہ تم پر کہیں قابو پالے غالب آ جائیں لا یار قبول ان کو ملدم ملازمہ تو ہر جلد جہاز نہیں کریں گے نہ تمہاری قرابت کا نہ عہد کا ان کے ہاتھ میں نہ کرابت کے کوئی مانی ہے نہ معاہدہ کے کوئی مانی ہے معاہدہ جب بھی چاہ توڑ دیا کرابت داری کے خلاف کیا یہ دونوں کمب اب وہ جو آئے ہیں سنا کی تجدید کرنے کے لیے اور چاپلوسی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راضی کر اپنے منہ سے بتابہلو اب بھی ان کے دل انکاری ہیں دل اب بھی نہیں مان رہے وہ اکثر اور ان کی اکثریت فاسقین پر مشتمل ہے اس طرح بے آیات اللہ سمرن کری یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو فروخت کیا ہے حقیقی قیمت کے اپنی ہے اپنی چوجراہٹیں اپنی سیادتیں حق کو پہچاننے کے باوجود محمد الرسول اللہ تیرہ برس تک ان کے یہاں بارہ برس تک دعوت دیتے رہے انہوں نے قرآن مجید کو رد کیا فسد بھی رہی لوگوں کو روکتے رہے خود بھی رکے رہے اللہ کے راستے سے ان لو سا ماں کانو یا بہت ہی بڑا ہے ان کا عمل جو رہا ہے لا یا قبول نفی موم نلم والا دوبارہ یہ کسی مومن کے حق میں نہ قرابت کا کوئی لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد اور معاہدے کا کرتے ہیں وہ اللہ کامر محتدود اور حقیقت میں جی لوگ جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں بھائی تابو کاب ال سداتا پھر بھی اللہ نے راستہ کھلا رکھا ہوا ہے اب بھی کھلى بات ہے کہ اگر وہ توبہ کرے اور نماز قائم کریں اور زکوۃ دے پر اخباروں کو فرد تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں وہ نفصل الآیات الاقوامی عنمون اور ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں جو, جو علم حاصل کرنا چاہیں وہی نقسوں مانا ہوں نمباد آہدے ہوں اور اگر انہوں نے توڑ دیا ہے اپنی اس قسم کو اور معاہدے کو اس کے بازنے کے بعد وطانوی جی نے اور جبکہ انہوں نے عیب لگایا ہے تمہارے دین کے معاملے میں فقا کے لو تو اب جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے یہ ہے الفاظ جو بہت نوٹ کرنے کے مت القر کون تھے جزیرہ نمایا عرب میں کافر تو سب تھے مشرق سب تھے ایم مت الفر ایمت, ایمت یہ قریش تھے متولی کعبے کے مجاور یہ سارا برکز جو ہے شرک کا جو بنایا اللہ کے گھر کو توحید کا مرکز تھا اسے شرک کا اڈہ بنا دیا یہ ہے امام جب تک ان کو شکست نہ دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ جزیرہ نمایاں عرب پر دین کے غلبے کا تصور نہیں ہے چاہے وہاں کوئی فارمل حکومت نہیں تھی کوئی سلطنت نہیں تھی کوئی ریاست نہیں تھی کوئی کوئی جو ہے فارمل دارالخلافہ نہیں تھا لیکن مانوی اعتبار سے یہ ام القرا یہ برکزی بستی ہے یہ ہے اس پورے جزیرہ نمایاں عرب کا صدر مقام ایک اعتبار سے اور یہاں کے جو لوگ ہیں ای الکفر ان کے ساتھ جنگ کرو فقات المت الکفر تو قتال کرو ان کفر کے اماموں سے ان نہ لہوم ان کی کسی قسم کا کوئی پاس نہیں ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں کوئی کوئی اعتبار نہیں لال لہم شاید کہ وہ باز آ جائیں یعنی سختی سے شاید باز آ جائیں اے مسلمانوں نرمی کے ساتھ وہ باز آنے والے نہیں اللہ تو قاتل نہ قومن نہ کسو کیا ہو گیا تمہیں تم جنگ نہیں کرنا چاہتے ایسی قوم سے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑا واحدہ انہوں نے توڑا ہے مسلمانوں نے تو نہیں توڑا نہ مسلمانوں کے حلیف قبیلے نے توڑا انہوں نے وعدہ جو کیا تھا اس کو توڑا ہے تو کیا ہو گیا ہے تمہیں شرافت کی وجہ سے یا بزدلی کی وجہ سے یا منافقت کی وجہ سے یا اور کسی سبب سے تم ان سے جنگ نہیں کرنا چاہتے اللہ تو کا چلو نہ چاہتے نہیں کرنا چاہتے قوماً اس قوم سے نہ کسو ہے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی ہماری رسول یہی تو ہے کہ جنہوں نے رسول کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا وہ بدعو کو مر رہا اور انہوں نے ہی آغاز کیا تھا ظاہر بات ہے کہ کتنا مسلمانوں کو ستایا تھا مکے میں مسلمانوں میں بادوں کو شہید کیا تھا مکے میں کتنے کو تکلیفیں دی تھی ٹارچر کیا تھا پرسیکیور کیا تھا انہوں نے کیا پہلی برتبہ اتھا شونا ہوم اب دیکھیے یہ ہے وہ سرچنگ قویشن. اے مسلمانوں کیا ان سے ڈر رہے ہو یہ کوئی بزدلی ہے جو تم پر تالی ہو گئی ہے قریش کے خلاف اقدام سے گھبرا رہے ہو اتشا نہ فلاہ احک و ان کو تم مومنین. تو اگر تم مؤمن ہو تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اب یہ اس کا حکم ہے تمہیں اقدام آخری کرنا ہے کاتل کرو جنگ ان سے اللہ, اللہ تعالی عذاب دے گا انہیں تمہارے ہاتھوں وہ یقزم اور ان کو رسوا کرے گا انسر کم الم اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف وہ یش قوم سدور قومی اور اہل ایمان کے سینوں کی جلن کو دور کر دے گا ٹھنڈا فرمائے گا یعنی اب بھی مکے میں ایسے لوگ تھے کہ جن پر ٹارچر ہو رہا تھا وہ جو ضعیف تھے جو نہیں کر سکتے تھے سفر نہیں کر سکتے تھے یا خواتین تھیں تو ان کے اوپر جو بھی ظلم ہو رہے تھے تو جب ان لوگوں کی اب درگت بنے گی تو ان کے بھی دلوں کو کچھ ٹھنڈک ملے گی اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ ان کے احساسات جو ہیں اس کے اندر سکون ہوگا وہ یوز و قلوبہ ان کے دلوں میں جو غصہ بھرا ہوا غم بھرا ہوا اللہ تعالیٰ اسے نکالے گا و یتوب اللہ علیہ شاہ اور اللہ تعالیٰ توبہ نصیب کر دے گا جس کو چاہے جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے دے گا وہ علیم اور اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے اب تیسری مرتبہ وہ آیت آگئی ہے قرآن میں تمت رکھو ام ہسبت منتخل یات کو مسل الزین اسی طرح پھر یہ آئے ہے دو سو چودہ سورہ بکرا کی ایک سو بیالیس سورہ علیہ کی ام من اب یہ تیسری مرتبہ ام ہر تم منت اب یہ آج نمبر سولہ ہے ایک اور چھ کو بھی جمع کریں گے تو سات بنے گا اب ہس تم انترکھو تم چھوڑ دیے جاؤ گے ولما یازین جاہدوم ان کو ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کون ہے تم میں سے حقیقت جہاد کرنے والے دوسری قوموں کے خلاف جہاد کرنا اور تھا اب اپنی قوم کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جانا ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر ایک اور اضافی امتحان ہے جو اللہ تمہارا لے لینا چاہتا ہے ولم جد تخون ولا رس ولامین ولیجا اور دیکھ لینا چاہتا ہے اللہ کے کون ہے وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا اور اس کے رسول کے سوا اور اہل ایمان کے سوا کسی کے ساتھ دلی تعلق دلی محبت اور دلی رازداری کا کوئی تعلق نہیں رکھتے یہ رشتے جب تک کٹیں گے نہیں ایمان کی تلوار سے اس وقت تک تمہارا خلوص جو ہے اللہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ وہ کیسے ثابت ہوگا واللہ اللہ میں اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے ما کا ننیل مشرقین یامرو مساجد اللہ ان مشرقوں کا تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آباد کریں اللہ کے گھروں کو یہ مسجد ہے اللہ کا گھر ہے یہ بیت اللہ ہے یہ مشرکین اس کے متولی بنے بیٹھے ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے یہ توحید کا مرکز ہے بیت اللہ ما کا ننیل نہیں ان, کی ان کا یہ حق حقامرو مساجد اللہ یہ متولی بنے بیٹھے ہوئے اس کے شاہدین عالان فسین بالقفر اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے یعنی اعلانیہ کافر ہیں مشرق ہیں پھر وہ اللہ کے متولی بنے ہوئے علا کا حبت ہو. ان کے سارے اعمال حق ہو گئے یعنی حاجیوں کی خدمت کر دی پانی پلا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا ان کی کوئی حیثیت اللہ کے نگاہ میں نہیں ہے ان کے جو شرک ہے اور کفر ہے اس نے ان کے تمام آمال حق کر دیے تو پھر خالدون اور آگ ہی میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ ان نماز عمر و مساجد اللہ عام اب اللہ وب اللہ مسجد اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا تو ان کا حق ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر وہ آکامت صلاح کا نماز قائم کرے آت زکات اور زکات ادا کریں ولم اللہ اور نہ ڈرے کسی سے سوائے اللہ کی من محتدین تو ایسے لوگ ہیں کہ جو جن کے بارے میں توقع ہے کہ وہ راہیاب ہوں گے اور منزل مراد تک پہنچ جائیں گے اجالتم شکایت الحاط جو عمارت المسجد الحرام کمن عام باللہ اللہ و یوم الآخر کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد رکھنا اس کو برابر کر دیا ہے اس کے کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر وہ جہاز افیس ابھی دلّا اللہ, اللہ کے رابط کرے یہ مشرقین مکہ مشرقین قریش یہ کیا کرتے ہیں ان کا یہی کریڈٹ ان کا کیا ہے کہ بیت اللہ کو آباد رکھا ہوا ہے حاجی آ رہے ہیں تو ان کی خدمت کر رہے ہیں انہیں دودھ پانی پلا رہے ہیں تو مسجد تو کیا یہ چیزیں برابر ہو گئی ان کے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ قرآب کی لاستم آئند اللہ یہ دونوں برابر نہیں اللہ کے نزدیک بلّہ اللہ عادظ ظالمین اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ دین آمن و حاضر و جاہدی سب اللہ بم والیم وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی پھر جہاد کیا اللہ قلعہ کی اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے آزم درج اٹم نند اللہ ان کا بہت بلند و بالا اور بہت عظیم رتبہ ہے اللہ کے نزدیک وہ حقیقت میں وہی ہیں کامیاب ہونے والے ربهم برحمت انہیں بشارت دیتا ہے ان کا رب اپنی رحمت خاص اپنے خزانۂ فضل سے رحمت کی, رضا مندی کی و رضوان اور رضامندی کی وہ جنات اللہ فیحٰ نعیم المقیم اور ان باغات کی کہ جن کے اندر بہت ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی خالدین فیحٰ ابادا جن میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ ان اللہ عجن عظیم یقین تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا عجر ہے آمنوا اب چونکہ کچھ مسلمانوں کو جیسا کہ میں نے ارض کیا یہ ہوگا کہ آخر وہ ہمارے باپ ہیں وہاں پہ بھائی ہیں اب یہ جنگ ہوگی چلیے ابھی تک امید تھی کہ وہ لوگ شاید ایمان لے آئیں تو ہمارے ساتھ ہو جائیں ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے ہیں اب اگر ادھر سے چڑھائی ہوگی ہمیں جانا پڑے گا اپنے ہاتھوں جو ہے وہ اپنے رشتے داروں کو اپنے بھائی بندوں کو قتل کرنا پڑے گا یہ چیز جو رکاوٹ بن رہی تھی تو ذرا اب اس کے اوپر ایک ضرب لگ رہی ہے ان دو آیتوں میں اور قرآن مجید کی اہم ترین آیتوں میں سے اگلی آیت ہے جو آئے گی اس کے بعد آیت نمبر چوبیس یاباک و اخوان کو مولیا ایمان اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنے ولی اور دوست اور حمایتی مت سمجھو مت بناؤ انس تحب القفر على علیمان اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے اگر اب بھی تمہارے دل میں ان کے لیے محبت ہے اور اور تمہارے دل میں وہ تعلق جو ہے موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایمان کے ساتھ رشتہ تمہارا مضبوط نہیں ہے اللہ کے لئے غیرت نہیں ہے دین کے لیے توحید کے لیے غیرت نہیں یا من لا تخا کم کمیا انستحب ایمان عاللان محمد ومن ہوں بنکم تو جو کوئی بھی ان کے ساتھ وہ ولایت کا تعلق رکھے گا دوستی اور اور جو پشت بناہی کا وہ فاؤ کہ ظالمون تو خود وہ بھی پھر ظالموں میں شریک ہو جائیں گے اب وہ آیت آ رہی ہے خاصی طریق آیت ہے اور یہ بہت ہی اہم آیت ہے کل اے نبین سے کہہ دیجئے انکان اباؤ کم واؤ کم و اخوان کم واجم وشیرت و کم و طرف تو و تجارت ان کا کسادہ و تردو رہا اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور تمہاری برادری رشتے دار اور وہ مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے ہیں جمع کیے ہیں وہ تجارت جس کے مندے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے ڈرتے رہتے ہو اور وہ حویلیاں اور وہ محل جو تم نے بنائے ہیں تمہیں بہت پسند ہیں بساک نا اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں احبا علیہ ان آٹھ کی محبت زیادہ ہے تمہارے دنوں میں میرا اللہ ہے وہ رسول ہی وہ اللہ کی محبت رسول کی محبت اور اللہ کی میں جہاد کی محبت اگر یہ تین محبتیں کم ہیں وہ زیادہ ہیں فتح اب بس تو جاؤ انتظار کرو ہو جاؤ فتح اب بس ہو جاؤ انتظار کرو حتہ یات اللہ ہوب عمری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے واللہ اللہ یا بال قبل اللہ ایسے فاسقوں کو راہ یاب نہیں کرتا بہت سخت آیت ہے بہت اہم آیت ہے بڑی کیٹیگوریکل ہے ہر شخص اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کرے اپنے باطن میں کسی اور کو نہ آپ یہ تو لیے. یہ اپنے آپ کو توڑیے بل انسان والا نف ہی بسی رہا انسان اپنے آپ سے خوب واقف ہے ایک میں ڈالیے پلڑے کے اندر یہ آٹھ محبت ہے باپوں کی محبت بیٹوں کی بھائیوں کی بیویوں کی یا شوہروں کی سپاؤسز کی یا اس کے بعد رشتہ داروں کی اور تین شکلیں ہیں مال کی وہ مال جو جمع کیا ہے اور وہ تجارت جو بڑی محنت سے جمائی ہے اس کا مندے کا اندیشہ رہتا ہے اور وہ گھر بنائے ہیں محل بنائے ہیں کوٹھیاں بنائی ہیں ویلاز بنائے ہیں بڑے ان کو سجایا ہے ڈیکوریٹ کیا ہے اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت تمہارے دل میں زیادہ ہے اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت یہاں یہ تیسری چیز ہے کانکریٹ پہلی دو تو آپ کہہ سکتے ہیں میرے دل میں بڑی محبت ہے آپ کو کیا پتا ٹھیک ہے بھائی کا محبت ہو سکتا ہے ٹنو محبت تو اللہ کی آپ کے دل میں اور رسول کا بھی عشق ہو سکتا ہے کہ ٹنو ہو آپ کے دل میں لیکن تیسری محبت تو نظر آ جائے گی اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کتنی ہے اگر یہ تین محبتیں ہلکی ہیں وہ پڑھڑا بھاری ہے فتح رب بستا اللہ ہو تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ایسے ناہنجاروں کو ایسے سرکشوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا یہ سیلف اسیسمنٹ سکیم ہے ہر شخص خود اپنا جائزہ لے کہاں کھڑا ہے اس کی ایلوکیشن آف ٹائم ایلوکیشن آف انرجیز اپنی صلاحیتیں کہاں لگا رہا ہے کہاں کر پا رہا کس کام میں لگا رہا ہے اسی کو پھر علامہ اقبال نے ایک شیر میں جمع کر دیا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ او پیوند و لا الہ الا اللہ مال و دولت دنیا کی تین شکیں دولت جیسے بھی ہو ایسٹس ہو بینک بیلنس ہو سٹاکس ہوں جو بھی ہو یہ مال و دولت دنیا نمبر دو جائیداد ہے نمبر تین بزنس ہے یا کیریئر ہے پروفیشن ہے اور رشتہ و پیبند جو سب سے قریبی ہو سکتے ہیں باپ بیٹا بھائی اور سپاؤس اور جو بھی اور رشتہ دار ہیں یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیبند بتانے وحم و گوما یہ صرف بت ہیں ہمارے اپنے وہم کے تباہوم کے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے بتا نے وہ گما لا اگر لا اللہ کی شمشیر سے ان بتوں کو آپ توڑنے دیں گے اور جب تک ٹھیک ہے حق ہے ان کا بیوی کا حق ہے اولاد کا حق ہے انہوں نے نفس کا لیا کا حق تن لیکن کو تابع رہے ان تین چیزوں کے تابع رہے تب تک ٹھیک ہے اور اگر ان تین چیزوں سے وہ اوپر چلا گیا کوئی بھی ایک بھی بس وہ توحید ختم ہے ابو شرک ہے